السلام علیکم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ اعدب من الشيطان رضیم بسم اللہ الرحمٰن رب ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل من ملسانی یفقو قولی صورت حود مکی صورت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر بڑھاپے کے آثار دیکھ رہا ہوں آپ نے فرمایا شیبتنی حودن و خواتہ مجھ کو حود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا یعنی اسی مضمون سے ملتی جلتی صورتوں کی دہشت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار آنے لگ گئے تھے وجہ یہ ہے کہ ان صورتوں کے اندر ان قوموں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے اپنے رسولوں کی باتیں نہ مانی اور بالاخر وہ تباہ اور برباد کر دیے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنی قوم کا خیال آ جاتا تھا کہ یہ مکے کے لوگ ہیں بات سننے پر تیار نہیں ہو رہے تو ان کا ہوگا کیا ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ان پر بھی کوئی عذاب آ کر پڑ جائے بسم اللہ رحمٰن رحیم الفلام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويوت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني خاف عليكم عذاب يوم كبير الا اللہ مرجی وم ولا کع قدیر اللہ انََََََََََ یسن سدورَ یسطف الح یستنا سیاب یار یوسرون و ماََ اِن علیم بذات الفلام ایک کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ مفصل ارشاد ہوئیں ہیں ایک دانہ اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی نذیر اور بشیر کا ذکر آ رہا ہے خبردار کرنا ڈرانا اور خوشخبری دینا ہم سب ایک معاشرے کا حصہ ہیں کچھ کام اپنے معاشرے میں ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے پر معاشرے کی طرف سے خوشخبری آ رہی ہوتی ہے شاباشی آ رہی ہوتی ہے تعریفیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن انہی کاموں کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ قرآن تو ان پر شاباش نہیں دے رہا قرآن تو ان کاموں پر تعریف نہیں کر رہا بلکہ وارننگ دے رہا ہے ڈرا رہا ہے کہ تم یہ کام چھوڑ دو اسی طرح کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم معاشرے میں کرتے ہیں اور معاشرے والوں کی طرف سے ایک ریئیکشن آتا ہے رد عمل آتا ہے لوگ ناراض ہوتے ہیں خفا ہوتے ہیں ڈراتے اور دھمکاتے ہیں اور ان کاموں کے نتائج سے خوف دلاتے ہیں اگر ہم انہی کاموں کو قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن خوشخبری سنا رہا ہوتا ہے شاباشی دے رہا ہوتا ہے کہتا ہے بس لگے رہو ڈٹے رہو جو تم کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تم کو بڑا اجر ملے گا تو بعض دفعہ یہ متضاد صورت حال ہمارے سامنے آتی ہے ہمیشہ نہیں ہر دفعہ نہیں بعض دفعہ اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے جج منصف کس کو بنایا ہے اپنے ہی جیسے انسانوں کو یا اللہ اور اس کے رسول کو پھر ذکر آ رہا ہے کہ تم استغفار کرو اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ وہ تم کو ایک مدت خاص تک اچھا سامان زندگی دے گا متعن حسن کا ذکر آ رہا ہے یہ خوف دور کیا گیا کہ اگر تم اللہ رسول کی بات مانو گے تو زندگی تم پہ تنگ ہو جائے گی یہ لوگوں کو خوف عام طور پہ ہوتا ہے کہ آخرت ملے تو ملے لیکن دنیا ضرور چھن جائے گی دنیا کی زندگی ضرور مشکلات میں گھر جائے گی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ادھر اور یا دنیا ملے گی یا آخرت ملے گی حالانکہ ایسی بات نہیں یہاں فرمایا یومت کو متان حسن اجل مثن و کل فطل فد الح وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا ضروری نہیں ہے کہ انسان اللہ کی بات مانے تو زندگی تنگ ہو جائے اللہ کی رضا کے ساتھ کشادہ زندگی بھی ہو سکتی ہے ایمان کی دولت بھی ہو اور دنیا کی دولت بھی انسان کے پاس ہو آخرت میں بھی اچھا ٹھکانا ہو اور دنیا میں بھی اچھا ٹھکانا ہو بالکل ممکن ہے اہم ممکن ہے مسنط احمد میں ایک حدیث ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ مسلمان کی خوش قسمتی میں تین چیزیں بھی شامل ہیں وہ تین چیزیں ہیں کشادہ مکان نیک پڑوسی خوشگوار سواری یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے وہ ان لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں ذکر یہاں پر مشرقین مکہ کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی مجلس میں ان کو دین کی تعلیمات سنائی تو انتہائی تکبر کے ساتھ انہوں نے اپنی اپنی چادریں اپنے اوپر ڈالیں اور بیچ مجلس میں اٹھ کر روانہ ہو گئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان کو راستے میں اگر ملتے ہوں تو ان کو یہ ہوتا ہو کہ کہیں ہم کوئی نصیحت نہ شروع کر دیں تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرتے ہوں کہ یہ ہمیں پہچان نہ جائیں یا جب اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کی دعوت کو سن رہے ہوتے تھے تو جو باتیں کو ناگوار لگتی تھیں تو ان کے چہروں پر اس کا تاثر آ جاتا تھا وہ ایکسپریشنز آ جاتے تھے تو اپنے چہرے کے ناگوار تاثرات کو چھپانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے وہ اپنی چادریں اپنے اوپر اس طرح سے ڈال لیتے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ. جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں ومام فِي الْأَرْضِ اللہ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین میں چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمبے نہ ہو وہ مُسْتَقَرَّهَا مستقر رہا فِي كِتَابٍ کلنفی کتاب اور جس کے متعلق وہ جانتا نہ ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سوپا جاتا ہے سب کچھ ایک صاف کتاب میں لکھا ہوا ہے مستقر قرار کی جگہ مستقل رہنے کی جگہ اور مستود کا مطلب ہوتا ہے سونپے جانے کی جگہ عارضی، ٹیمپرری ٹھکانہ انسان کا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی گئیں یہ سب باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں تاکہ جب انسان اپنی زندگی کے رخ میں تبدیلی لائے گناہ سے نیکی کی طرف آئے معاشیت سے فرما برداری کی طرف آئے تو اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میرے بدل جانے سے میرے نیک ہو جانے سے میری تقدیر بدل جائے گی ہمارے بدل جانے سے لکھنے والے کا قلم تو نہیں بدلا تقدیریں تو ہماری پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی تھیں جو ملنا ہے وہ ملنا ہے جو مشکل آنی ہے وہ آنی ہے ارسپیکٹو بغیر اس فکر کے کہ ہم تبدیل ہوئے ہیں یا ہم تبدیل نہیں ہوئے لیکن شیطان یہ ڈالتا ہے دلوں میں بات کہ چونکہ تم اب دین پر آ گئے ہو اس لیے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں اب تم چونکہ دین پر آ گئی ہو اس لیے میاں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں حالانکہ وہ تقدیر میں لکھا تھا ہوتے یا نہ ہوتے وہ تو ہوتا ہی جو ہونا تھا وہ ہونا تھا وہ ولدی خلق سماواتی ولاف فیصت ایامن وقان ارشہ الللم کم ارحصن و اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا جب کہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزمائے اور دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے یہ آیات آیات متشابہات میں سے ہیں ان کی اصل حقیقت ہم جان نہیں سکتے اور نہ ہی ان کے جاننے پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے ہماری نجات کا دار و مدار تو آسن و کے اوپر ہے کہ جو اچھا عمل کرے اتنا پتہ چلتا ہے ان آیات سے کہ بہت پلاننگ کے ساتھ اس دنیا کی تخلیق ہوئی ہے زندگی کی بقا کا سارا سامان مہیا کر دیا گیا ساری تیاری کر دی گئی اور پھر انسان کو یہاں بھیجا گیا ہے کہ وہ بے فکر ہو کر اپنے امتحان پر توجہ دے جو اس کے آنے کا مقصد ہے بالکل جیسے والدین امتحانوں میں اپنے بچوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے وہ کہتے ہیں بس تم پڑھو تم کسی چیز کی فکر نہ کرو لیکن دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ان کو امتحان کے طور پر بھیجا گیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں نتیجے کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے اور انعام کے طور پہ یہ سب کچھ ان کو دے دیا گیا ہے لہٰذا وہ اچھے عمل کی کوشش ہی نہیں کرتے ولا ان قلطی کفرو انہدا سہرمبین اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فورن بول اٹھتے ہیں یہ تو سریح جادوگری ہے اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں اب آگے کچھ آیات آ رہی ہیں ابھی ہم نے متعن حسنن کی بات کری اچھی متع اللہ کا انعام ہوتا ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے جیسے جیسے اللہ نعمتیں دیتا ہے شکر گزاری میں قنعت میں آجزی فرما برداری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے زندگیوں میں اب ان آیات میں ذکر آ رہا ہے ان لوگوں کا کہ جن کو غرور دی گئی دنیا ان کو بھی دی گئی لیکن وہ نہ اللہ کے فرما بردار ہوئے نہ اللہ کے شکر گزار ہوئے اور نہ ہی انہوں نے ان نعمتوں کو آزمائش اور امتحان سمجھ کر ان کا حق ادا کیا ان کے رویے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں بے انتہا خوش جب خوش ہوں گے تو آپے سے باہر اور جب افسردہ ہوں گے تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے بے انتہا ناراض بہت خفا یعنی زندگیوں کے اندر میچیورٹی اور ہلم اور اسٹیبلٹی نہیں ہوتی پینڈلم کا سوئنگ ایکسٹریمس پر جاتا ہے فرمایا ولا ان ادق نل انسان فم نذا نہ یوسن کفور اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے ولا ان ادق نہ ہو نہ باد مست ہو یقول انَََ لفرن فقور اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے سارے دکھ دور ہو گئے پھر وہ پھولے نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے نعمتوں کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتا ہے اللہ کا احسان نہیں سمجھتا شکر نہیں کرتا اور جب اللہ کوئی اپنی نعمت واپس لے لیتا ہے تو صبر نہیں کرتا اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور بعض لوگ تو اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ پر تانے بھی کسنے لگتے ہیں بری بری باتیں بھی کرنے لگتے ہیں کہ کیا ہم ہی رہ گئے تھے تنگ کرنے کے لیے آخر کیا ملا اللہ کو مجھ کو یہ دکھ دے کر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں پوچھوں گی اللہ سے قیامت کے دن کہ اس نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ حالانکہ مجال نہیں ہوگی کسی انسان کی دنیا میں ہم اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم اللہ کا امتحان لیں اور اللہ سے پوچھیں کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہم تو اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور بعض دفعہ جب اتنا ناراض ہوتے ہیں تو جو عبادت یا جو نیک کام پہلے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی خفا ہو کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن سب نہیں الدین صبر و ملوث والا الائ کلّہ مغفرتوں و اجرن کبیر اس ایپ سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو کہ صبر کرنے والے اور نیکیاں کرنے والے ہیں اور وہی وہ ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر معاملے اور ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اگر خوشی اور راحت پہنچے تو رب کا شکر گزار ہوتا ہے اور اپنے لیے خیر حاصل کر لیتا ہے اگر دکھ اور رنج پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر کا اور بھلائی کا باعث بنتا ہے فلا اللہ کا تارکم باداما یو ہے لئی کا وگو اقمبی صدر کا أَن یقول انزلا علیہ کنزن او جام ملک تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور اس بات پر دل تنگ ہوں کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا اب دیکھیں انبیاء جو ہیں وہ دنیا سے لوگوں کا فوکس ہٹانے آتے ہیں وہ اس لیے نہیں آتے کہ مزید خزانے لے کر آئیں اگر وہ بھی خزانے ہی لے کر آتے مزید دنیا ہی لے کر آتے تو پھر فرق کیا رہ جاتا تو وہ تو لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے آتے ہیں لیکن لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ آخر ان کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا ان نما ان تدیر و اللہ ولا کلی شعی وکیل آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں آگے ہر چیز کا حوالدار اللہ ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی دس صورتیں تم بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم یعنی ان کو معبود سمجھنے میں سچے ہو بات یہ ہے کتنا اہم موقع ہے اگر اس اہم موقع پر تمہارے معبود تمہاری مدد نہیں کریں گے تو وہ کس کام کے ہوئے ذرا بلاؤ تو اور دیکھو اگر وہ تم کو قرآن جیسی کتاب قرآن جیسا نظام قرآن جیسا اخلاق اور قرآن جیسی ہدایات اور زندگیوں کا سکون تمہیں فراہم کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو بلاؤ ان کن تم سوادقین اگر تم سچے ہو اب اگر وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو منکانہ یوری دلحیات دنیا وزینت مامالا ہم فی ہا وم فی ہا لا بسون جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنوائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی حدیث میں آتا ہے جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں آخرت کی ہوتی ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے اور دنیا اس کے پاس کمزور ہو کر آتی ہے اور جس کی نیت طلب دنیا کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ محتاجی اس کے سامنے کر دیتا ہے کیونکہ دنیا کی حوث اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی ایک حاجت پوری ہو جاتی ہے دوسری سامنے آ جاتی ہے اور بے شمار فکریں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں اور ملتا وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا تو یہاں ذکر ان لوگوں کا ہے کہ جو صرف اور صرف دنیا چاہتے ہیں حلال سے ملے حرام سے ملے اللہ کے احکامات مان کے ملے یا اللہ کے احکامات توڑ کے ملے بس دنیا ملے تو دنیا کو جو ہطف بنائے اللہ دے دیتا ہے لیکن ایک اور بھی چیز ہے اس کے اندر ایک تو یہ ہے دنیا کا چاہنا دوسری چیز یہ ہے کہ نیکیاں کرنا اور ان نیکیوں کو کر کے بھی صرف دنیا چاہنا مثال کے طور پہ یہ چاہنا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور دیکھیں ہم بھی بعض دفعہ اپنے بچوں کو جب دین کی طرف لانا چاہتے ہیں تو کچھ ہم غلطی کر جاتے ہیں مثال کے طور پہ ہم بچوں سے کہتے ہیں تم نماز پڑھو پھر دیکھنا تمہارے کتنے اچھے مارکس آئیں گے ہم کہتے ہیں اچھا تم روزے رکھو پھر تم دیکھنا کہ تم کو فلاں فلاں چیز تم کو جو چاہیے وہ فلاں فلاں چیز تمہیں مل جائے گی بچے بڑے ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں تم یہ یہ نیکیاں کرو پھر دیکھنا تم کو فلاں فلاں کالج میں ایڈمیشن مل جائے گا اب کیا ہوتا ہے اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے تو وہ چیزیں ملتی ہیں اور نہیں لکھا ہوتا تو نہیں ملتی لیکن چونکہ ہم عبادت کو دنیا حاصل کرنے کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں نا لنک کر دیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پھر بچوں کا اعتبار عبادت پہ سے اٹھ جاتا ہے وہ پھر ڈسیلیوشن ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا میری نماز پڑھنے کا میرے تو مارکس اچھے نہیں آئے کیا فائدہ ہوا یہ کرنے کا میری شادی تو اچھی جگہ نہیں ہوئی تو یہ ہمیں نہیں کرنا بچوں کے ساتھ عبادت کرنی ہے خالصتا اللہ کے لیے مزید دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ بعض لوگوں کا تو روٹین ہی یہ ہے کہ وہ قرآن میں سے بھی صرف اور صرف وہ صورتیں پڑھتے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ دنیا ملنے کی توقع ہوتی ہے اور باقی قرآن نیا کا نیا ہوتا ہے چند صورتیں ہیں جو کہ ریگولرلی پڑھی جاتی ہیں ورنہ صور فاتحہ سے لے کے صورت اناس تک مکمل قرآن نہیں پڑھا جاتا یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ صرف دنیا کی غر سے عبادت کرنا یا صرف دنیا ہی کی غرض سے دوسروں کو بھی نیکیوں کی ترغیب دینا نیکیاں کرنی ہیں اللہ کے لیے آخرت خریدنے کے لیے تو اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ نیکی کرو اللہ کے لیے کرو اگر دنیا کے لیے کرو گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا صلاح دے, دے گا جیسے کہ حدیث میں تین لوگوں کا واقعہ آتا ہے ایک شہید ایک غنی اور ایک جس کو اللہ نے علم دیا تھا حدیث میں آتا ہے کہ ان تینوں کا مقدمہ سب سے پہلے اللہ کے ہاں پیش ہوگا اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور اسے سے پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو یہ اور یہ نعمتیں دی تھیں تو نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے تو تیرے دین کی بھلائی کے لیے کام کیا یہاں تک کہ اپنی جان دے دی, دی تیرے دین کے راستے میں اللہ فرمائے گا کدب تھا جھوٹ بولتا ہے تو انہیں یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں اور وہ دنیا میں کہا جا چکا اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ آندھے منہ گھسیٹ کر اس کو آگ میں ڈال دو بالکل اسی طرح غنی کا معاملہ ہوگا اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے میرے دین کے لیے خرچ کیا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھ کو بڑا فلنتھراپسٹ کہیں تیرا بڑا نام ہو بڑی شہرت ہو اور تجھ کو جو چاہیے تھا وہ دنیا میں مل گیا اب یہاں کچھ نہیں ہے اسی طرح عالم عالم کہے گا اللہ میں نے تو تیرے دین کے لیے کام کیا لوگوں کو علم دیا تاکہ وہ دین کی طرف آئیں اللہ فرمائے گا نہیں تو نے تو یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ وہ بڑا عالم ہے اور وہ کہا جا چکا تو تینوں کو جنت نہیں ملے گی نیکیاں بھی کیں تو ریاکاری والی نیکیاں دکھاوے کی نیکیاں جیسے حدیث نے آتا ہے کہ منسلّہ یورآ فقط اشرکا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا وہ منسامہ یورآ فقت اشر کا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا وہ منتصد یورائی فقدش رکھا اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا خیرات کی وہ تو شرک کر چکا تو اللہ کے لیے نہیں کیا تو اللہ کے پاس صلاح بھی کوئی نہیں ہے ایگزامنیشن ہال ہی کی تصور کو سامنے لے آئیے کہ کسی نے پیپر کیا ایگزامنر کے حوالے کر دیا ٹھیک ہے اس کو تو نمبر ملیں گے اسی طرح نیکیاں کی اللہ کے حوالے کر دیں صلاح ملے گا اب کسی بچے نے پیپر کیا اس کو اتنا اچھا لگا کہ اس نے خود ہی رکھ لیا اپنے پاس یا اپنے ساتھ والے کے حوالے کر دیا اس کا نتیجہ تو کچھ نکلنے والا نہیں ہے تو جس نے خالی اپنے آپ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے کوئی اچھا کام کیا یا لوگوں کی خاطر وہ اچھا کام کیا تو اللہ کے پاس چلا نہیں ہے اللہ کلین فی الحال و حبیت ماسن او فیحا و باطل مکان یاملون مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو جائے گا اور ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے آ گیا اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے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 سنو اللہ کی پھٹکار ظالموں پر ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑا کرنا چاہتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں یسدونہ انصبیل اللہ کی بات ہے وہ یفغنہ ای دوہرا جرم ہے ان لوگوں کا ایک تو خود بھی سیدھے راستے پر نہ چلے اور کیا کیا کہ کی اوروں کو بھی بھٹکایا اوروں کو بھی کنفیوز کیا اور گمراہ کیا تصور کیجئے ایک سڑک کا ایک شخص جو ہے وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر خود بھی ٹیڑے راستے پر جاتا ہے ایک طرف نشان آتا ہے کہ یہ سلامتی کا اور سیفٹی کا راستہ ہے اور دوسری طرف نشان لگا ہوا ہے کہ یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے اس کے آگے گڑھا ہے اس پر نہ جانا خود تو چل پڑتا ہے تباہی کے راستے پر اس سے بڑھ کر ظلم کیا کرتا ہے کہ جو روڈ سائنس لگے ہوئے تھے ان کو بھی بدل دیتا ہے تو آنے والے بھی تباہی کے راستے پر چل پڑیں گے اسی طرح جو لوگ ڈسٹاٹ کرتے ہیں قرآن کی باتوں کو فیکٹس کو ڈسٹاٹ کرتے ہیں بگاڑ پیدا کرتے ہیں دین میں اب انہیں عذاب دیا جائے گا اولا کلم یقون مور جزین فل من, دون من و وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا اب انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا بے شک وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے ان آ منو و مل و بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ اخبت الا اور جنہوں نے اپنے رب کے سامنے آجزی کا اظہار کیا ہمبل لوگ ہیوملٹی کا اظہار کرنے والے لوگ ایک ایڈیشنل صفت ہے آپ دیکھیے جو یہاں آ رہی ہے ایمان اور عمل سوال اور عملِ سوال کرنے کے بعد تکبر نہیں بلکہ آجزی یہ احساس کہ پتہ نہیں اللہ ان نیکیوں کو قبول فرماتا بھی ہے یا نہیں ڈرتے رہتے ہیں کوئی تکبر نہیں آتا ان کے اندر کوئی خود پسندی نہیں آ جاتی ان کے اندر فل آف دیم نہیں بن جاتے یہ ان کا حال نہیں ہوتا کہ خود تو نیکیاں کر رہے ہیں اور جو لوگ نیکی نہیں کر رہے ان پر تنز کریں یا ان کا مذاق اڑائیں یہ ان کا حال نہیں ہوتا اخبت الہ رب آجزی کرتے ہیں اپنے رب کی طرف اولائک اصحاب اساب الجنتی ہم فی ہا تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے مثل الفریقین مثال دو گروہوں کی ابھی کون ہیں دو ایک کافر اور ایک مومن کل آ ماں ول اسمی جیسے ایک آدمی ہو اندھا اور بہرا اس کفر کا تصور ہم کیسے کریں ذرا آپ یوں کیجیے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کیجیے کس کے اور اپنے کان بند کیجیے کر کے دیکھیں ذرا دو سیکنڈ کو آپ کریں گی آپ کا دم گھٹنے لگے گا نہیں میرا تو دم گھٹنے لگ گیا ایک دم سے آپ سوچیں کافر کی یہ حالت ہوتی ہے کل آ ماں ول اسمی جیسے کہ وہ اندھا بہرا ہو کلوزڈ بالکل فوبیاز کے اندر ہوتا ہے نیرو مائنڈڈ تنگ نظر تنگ ذہن کچھ نظر نہیں آتا اس قید خانے جیسی دنیا کے علاوہ وہ وسیع آخرت کی طرف سے بالکل ہی بے بہرا ہے اور غافل ہے اس کے مقابلے میں مومن کیسا ہے ولبصیر و دوسرا ہے دیکھنے اور سننے والا آنکھیں بھی کھلی ہیں کان بھی کھلے ہیں کتنا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا کس قدر سکون ہمیں لگ رہا ہے کتنی خوشی کا ہمیں احساس ہو رہا ہے اب آپ سوچیں کہ کسی کو آپشن دیا جائے کہ تم کو اندہ بہرا ہونا ہے کہ آنکھوں والا اور کانوں والا تو کون ہوگا جو اندھا بہرا بننا پسند کرے گا سوائے وہ کہ جو اپنے ہی پیروں پر خود کو لاڑی مارنا چاہے حل یستویانی مطالعہ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں اف الات ادک کرون کیا تم کوئی سبق نہیں لیتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا اللہ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ ندیرمبین ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا انہوں نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں ندیر مبین صاف صاف خبردار کرنے والا انبیاء اپنے پیغام کا اظہار وان کرنے سے کرتے تھے بالکل جیسے ہم کسی کو تباہی کے کنارے پر کھڑے ہوئے دیکھیں تو پہلے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تم اس طرف آ جاؤ تم تباہ ہونے والے ہو پیچھے آ جاؤ تم گرنے والے ہو پھر جب وہ بات مان لے تو پھر اب کہیں گے کہ مبارک ہو آپ بچ گئے اب خوشخبری سنائی جائے گی تبشیر کی جائے گی تو وارننگ تو سب کے لیے ہوتی ہے اور رسول بھیجے ہی جاتے ہیں اس معاشرے کے اندر جو کہ بالکل تباہی کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو چکا ہوتا ہے اس کی بربادی میں بس کوئی کثر باقی نہیں رہ گئی ہوتی اب جو ان کی وارننگ سن لیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر آجزی ہے Humility ہے اگلی کی بات سن رہے ہیں وہ بچ جاتے ہیں لیکن جن میں تکبر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کیا مطلب تمہارا ہم غلطی کر رہے ہیں کیا مطلب ہم تباہ ہونے والے ہیں یہ تکبر ان کو جھکنے نہیں دیتا انذار تو ان کے لیے بھی ہے لیکن بشارت کے مستحق نہیں ہوتے پھر وہ تباہ ہی ہو جاتے ہیں اللہ تاب اللہ انافم اداب اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آ جائے گا فقال الملا الدین قومی ہی جواب میں اس کے قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ہم جیسے ایک انسان ہو پھر ملا کا ذکر آ رہا ہے ریپیٹڈلی ملا اقم ہی ملا لیڈر سردار پیسے والے لوگ حیثیت والے لوگ وہ لوگ جن کا معاشرے میں کوئی مقام ہو جو انسانوں کی سوچ پر اور ان کے ذہن پر اثر انداز ہو سکتے ہوں جو ان کی مینٹیلیٹیز کو مولڈ کرنے والے ہوں بلکہ جو معاشرے کے اندر عزت اور ذلت کا معیار قائم کرتے ہوں جس چیز کو وہ عزت کہہ دیں وہ عزت کا معیار بن جائے اور وہ جس چیز کو ذلت کہہ دیں وہ ذلت کا معیار بن جائے تو یقیناً اس میں جو ایلیٹس اور ایرسٹوکریٹس اور پیسے والے اور عہدے والے لوگ تو آتے ہی ہیں ساتھ بہت بڑا اس میں ہاتھ میڈیا کا ہے میڈیا آج ہمارا ملا ہے ہمارا لیڈر ہے اسی طرح ٹیچرز وہ بچوں کے ذہنوں کو مولڈ کر رہی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس اور جو کچھے ذہن ہوتے ہیں بچے ہوں چاہے ٹین ہوں وہ عام طور پر اپنی استادوں کی بات سنتے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں جو انڈاکٹریشن اسکولس کے اندر ہے وہ بچے ہمیشہ چیز کو لے کر چلتے ہیں تو یہ ان پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے میڈیا کے اوپر بھی ٹیچرز کے اوپر بھی اور معاشرے کے کھاتے پیتے لوگوں کے اوپر بھی یہ اگر درست رہتے ہیں تو سارا معاشرہ درست رہتا ہے اور جب ان میں بگاڑ آ جاتا ہے ان کی اپنی ذہنیتوں کے اندر فطور آ جاتا ہے جب یہ آما اور اسم ہو جاتے ہیں تو سارا معاشرہ اسی طرح گونگا بہرا ہو جاتا ہے جس برائی کو یہ بھلائی بنا کر دیں لوگ اسی کو بھلائی سمجھنے لگتے ہیں اور اگر نیکیوں کو بھلائیوں کو اچھائیوں کو یہ احمق ہونے کی دلیل بنا کر پیش کریں تو لوگ دین کو ہماقت سمجھنے لگتے ہیں بے وقوفی سمجھنے لگتے ہیں ہوتا یہ تھا پہلے بھی اور آج بھی کہ سب سے زیادہ ریزسٹنس انہی کی طرف سے آتی ہے اس لیے کہ سب سے زیادہ دین کی تعلیمات کا اثر انہی کی زندگیوں پر پڑ رہا ہوتا ہے دولت کا پیسے کا اقتدار کا اپنا نشہ ہوتا ہے بہت سی صحیح اور معقول باتوں کو قبول کرنے سے یہ چیز انسان کو روک دیتی ہے کنسیٹ ہوتا ہے نا انا کا مسئلہ ہوتا ہے انفلیٹیڈ ایگوز ہوتے ہیں اس کے آگے سچائی نظر ہی نہیں آتی گٹیا ہونے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت نہ ہو کوئی